بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے تب ادیل تب ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا میں لوں وما كسب اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا ضرور وہ شولا زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جو رو بھی لگائی بجائی کرنے والی فی جی دیا بلوم مسد اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی